خدا کے لیے حکومتوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو. جی اپنی کو نشانہ بنانے کا اللہ کے ہاں عظم کرو. آپ لوگ ایک دعا کیا کریں لگ سامنے یا اللہ تو مجھے یہ توفیق دے دے کہ یا اللہ میری ہر وقت نظر اپنی کمیوں پر جائے یا اللہ مجھ میں کوئی اچھائی نہیں سامنے والے میں کوئی عیب نہیں جب سوچ نہیں بنے گی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے نماز بھی نہیں پڑتا میرے دوستو یہ بیماری آج امت مسلمان کو باجمات لگی ہوئی ہے یہ صرف بیماری پاکستان میں نہیں ہے مسلمانوں کو ہر طرف ہے ٹھیک ہے اپنے پہ نظر نہیں جاتی دوسرے پہ نظر جاتی ہے اپنے دوسرے یہ کہ جو حالات اوپر سے آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور یہ اپنے بندوں کے امتحان کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں نہ تو حالات لانے والے پر کوئی تنقید کی جائے نہ سوچنی ہے ٹھیک ہے نا اس لیے جب بھی کوئی حال آیا یہ حال کیوں آیا اب یہ اور میں یہ, یہ جاننا ضروری ہے یہ جاننا ضروری ہے کیوں آیا لیکن اب اس سے نکلنے کی فکر کرنی ہے میرے دوستوں ٹھیک ہے تو یہ میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میں میں آپ کا اپنا ہوں میں آپ کو وہ مشورہ دے رہا ہوں جو مشورہ مجھے میرے بڑوں نے دیا جس کی وجہ سے آپ جو اتنی تعریفیں کرتے ہیں میری زندگی جو بدلی وہ اسی سے بدلی کہ میں نے اپنی ذات کو نشانہ بنا کر زندگی گزارنی شروع کی پہلی دفعہ فیصل آباد میں میرا بیان تھا ایک جگہ پر میں بیان دے رہا تھا اتنے میرا ایک جماعت کا ساتھی میرے پاس آیا آ کے بیٹھا اور مجھے دیکھ کر مسکرانا شروع ہو گیا تو میں نے اس کو کہا کیا بات مسکرا رہا ہے کہتا نہیں کچھ نہیں میں نے کہا نہیں بتا کہتا نہیں چھوڑ میں نے پیچھے دو لڑکے بیٹھے تھے ایک دوسرے سے کیا کہتا ہے ہاں یار سبھی ایسے ہیں تو یہ بھی طرح ہے ٹھیک ہے یہ اس وقت اگر اللہ کے راستے میں چار مہینے میں نکلنے کا ارادہ کرے اس وقت اگر یہ اپنی گناہ کی زندگی کو چھوڑنے کا ارادہ کرے تو میں کسی وقت چار مہینے میں نکل جاؤں گا اللہ کے راستے میں تو میرے دوستو یہ بات جو مجھے پتا چلی تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے نا وہ اپنے نفس کے ساتھ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے میری نظر اپنے اوپر پڑے ہم کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں جو باقیوں پر کرتے ہیں کبھی حکومت کو گالی کبھی اس کو گالی کبھی فلاں کو گالی کبھی اس زبان والے کو کبھی اس علاقے والے کو کیا ہم بالکل ٹھیک ہیں میرے دوستو اتنی اتنی, اتنی عمریں ہو گئی ہیں ساٹھ ساٹھ سال عمر ہو گئی ہے پھر بھی اپنی, اپنی جان پر نظر نہیں جاتی خدا کے واسطے مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے اور یہ ایک بہت ہی خطرناک عادت ہے اور یہ ایک بڑی بڑی چیز ہے ہم کہتے ہیں بھائی جوانوں کے لیے کچھ کرو جوانوں کو سمجھانا تو پانچ منٹ کی بات ہے نہیں سمجھ میں آتی تو میری عمر کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات کہ یار ہم نے ٹھیک ہونا ہے میرے دوستوں میں نے میں نے پانچ سو ماؤں آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی اولادیں ٹھیک ہو جائیں گے ہمارا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو یہ سا مشورہ یہی بات میں کرتا ہوں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اپنی ذات پہ نظر نہیں جاتی اللہ قرآن فرمانے قرآن فرمانے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ بدل لیں ٹھیک ہے ایک تو یہ چھوٹی سی بات دوسری یہ کہ دعا نہیں قبول ہوتی جب تک دو چیزیں نہ ہوں زندگی میں ایک جو ہے وہ جو روزی ہو وہ حلال کی ہو ٹھیک ہے اس میں حرام کا شہبہ ہے تو یہ اگر الٹا لٹک کے بھی دعائیں مانگے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی نمبر ایک یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے نمبر ایک نمبر دو یہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی اس کی زندگی اس کی اس کی زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے جسم تو ہے لیکن سر نہیں ہے یہ بازو کٹے گا ہم زندہ رہ سکتے ہیں ٹانگ کٹے گی زندہ رہ سکتے ہیں گردم کٹ جائے گی زندہ نہیں رہ سکتے تو کوئی دعا نہیں قبول ہوتی اس کی زندگی بے برکتی سے اللہ بھر دیتے ہیں پریشانیوں سے اس کی زندگی کو بھر, دے دے بھر دیتے ہیں بیماریوں سے اس کی زندگی کو بھر دیتے ہیں اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے بیوی اس کی بے وفا ہو جاتی ہے اس کے مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی ساری پریشانیاں جو ہیں یہ گھر کے ایسے آتی ہوں بے نمازی کی طرف یہ ساری زندگی پریشان رہتا ہے اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ میں بندے ہاتھ آپ کے سامنے جوڑتا ہوں خدا کے واسطے نماز کی پابندی شروع کر دو کوئی وظیفہ قبول کو نہیں ہوگا اللہ کے ہاں اگر تمہاری زندگی میں نماز نہیں ہے تم الٹے کھڑے ہو کر ساری زندگی دعائیں مانگتے رہو گے کوئی دعا قبول کو نہیں ہوگی تو یہ ان دو چیزوں کو ایک تو روزی صاف ہو اس کی نماز ہو میں آپ کو دو دعائیں بتاتا ہوں ایک بیماری سے بچنے کے لیے ہے اور اس میں یہ ہے کہ بارش یہاں بہت ہوتی ہے بارش کا پانی جمع کر کے اس پر پانچ چیزیں پڑھنی ہیں پانچ چیزیں پڑنی غور سے سن لیں پہلے سورہ فاتحہ دوسری تیسری یہ ستر پڑھ کے اس پانی پر پھونک دیں پھونک کے مریض کو سات دن تک پلائیں اگر بیماری ختم نہیں ہو رہی تو مسلسل پلائیں پانی ختم ہو جائے تھوڑا سا بچے اس میں پانی ملا دیں وہی اس کا اثر ہوگا وہ پلا کر اس کو مریض کو پلائیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے کی ہڈیوں میں بھی اگر کوئی بیماری چھپی ہوگی تو بھی میں کھینچ کے نکال دوں گا نمبر ایک دوسری ایک سلاق حاضرات ہے وہ پڑھیے آپ کو بیٹا چاہیے آپ کو نوکری کا مسئلہ ہے آپ کو کوئی اور آفت ہے قرض ہے بیماری ہے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا شادی نہیں ہو رہی ہر ایک کے لیے اکثر میں آپ کو جب رکوع میں جائیں جب سجدے میں لا یہ چالیس دفعہ پڑھ کے پھر تشہد میں بیٹھ گئے پھر دوبارہ گئے دوبارہ گئے پھر چالیس دفعہ لا اللہ سبحانہ کر کے پھر کھڑے ہو گئے پہلی رکت ختم ہو گئی اب دوسری رقط کے اندر رفاتیا پڑی پھر سورت پڑی پھر رکوع میں گئے رکوع کے بعد سیدھے بندہ اتنی دفعہ اللہ کے سامنے اپنے عز کا اقرار کرتا ہے توبہ کا اظہار کرتا ہے اب جب دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی اس حاجت کو پورا نہ کرتے ہوئے آتی ہے تو یہ دو چیزیں میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے